جو ہے کاؤٹرولیوشنری موومنٹ ختم ہو کر ڈھائی برس بھی پورے نہیں ہیں دو سال چار ماہ اس میں یہ ساری جو بھی کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ تھی سب کو ختم کیا سپریس کیا اور بالکل میدان صاف کر کے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا یہی وجہ ہے کہ دس برس کے اندر اندر اب ظاہر بات ہے اندرون جزیرہ نمایا عرب تو اب کوئی خرکشا تھا ہی نہیں نہ کوئی جھگڑا ہے نہ خرکشا ہے ہر چیز جو ہے صاف ہو چکی ہے پھر یکسو ہو کر پھر جب مسلمان فوجیں نکلی ہیں صحابہ کرام کی تو ان کے تین کالمز ہیں مشرق مغرب اور شمال کی ترسی میں تو اسی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ جو بھی بالا تر طبقہ ہے اس کے اندر نیچے والے طبقے کے اوسات سارے ہوتے ہیں اگرچہ ڈورمنٹ رہتے ہیں وہ ظاہر تب ہی ہوں گے جبکہ اس کا کوئی مرحل آئے گا کوئی محل ہوگا تو ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ جو صدیقین و شہدا و صالحین پھر امبیا کا معاملہ نبوت و رسالت جو میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نسبت ولایت افضل ہے نسبت نبوت سے اصل میں وہ الفاظ کا جو اس کے اندر تھیر پڑ گیا وہ یہ ہے کہ ایک نبی اور رسول نبی اور رسول جس میں نبوت بھی ہے رسالت بھی ہے اس کے اندر دو نسبتیں ہیں نسبت نبوت کو اصل مناسبت نسبت ولایت کے ساتھ نسبت رسالت کو اصل جو ہے نسبت ہے وہ نسبت شہادت کے ساتھ ہے تو نبی کی جو ولایت ہے وہ نبی کی رسالت سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ کوئی بھی ولی غیر نبی وہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا کوئی سوال نہیں ٹاپ پر انبیاء کرام ہیں اور ظاہر بات ہے ہر نبی تو رسول نہیں ہے البتہ جو بھی رسول کسی معین قوم یا شہر کی طرف اب اس کا فیصلہ ہو گیا اپوائنٹمنٹ ہو گئی جائیے اب وہاں وہ اب رسول کی حیثیت اختیار ہو گئی یہ مرتبہ نزول میں ہے اصل حیثیت اس کی جو ہے نبی کی بس میں اسی پر اب اتفاق کر رہا ہوں البتہ آیت نمبر انیس جو ہے اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا اسے بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں فرمایا ولدین آ اب بلاہول یہ اللہ کام یہاں بہت کلیئر ہو کر آ گیا شہداء کے نف کے ساتھ ہے ویسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اندہ کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک یا یہ کہ اللہ کے پاس اللہ کے نزدیک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک یوں ہے میرے نزدیک اس کا مقام یہ ہے اس کا مقام یہ ہے تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے نزدیک مراتب ہوئے صدیقیت اور مراتی شہادت پر فائز ہوں گے تو گویا کہ یہاں پہ اللہ کا نزدیک جو ہے اندا رب یہ دونوں کے اوپر اپلیکیبل ہے لیکن میرے نزدیک دوسری بات زیادہ صحیح ہے کہ شہدا اور اندر گواہی اصل میں اللہ کے ہاں جا کر دینی ہے اس لیے کہ گواہی کا تعلق جیسا کہ میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں دنیا میں جب کوئی اللہ کا بندہ دعوت دیتا ہے اور دعوت اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اتنا میں حجت ہو جائے تو اب وہی ہوگا کہ جو اللہ کی عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کھڑے ہوگا اور سب سے پہلے وہ ٹیسٹیفائی کرے گا پروردگار تیرا پیغام جو میرے پاس آیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا تھا رب وہ عدالت خدا میں عدالت اخروی میں اللہ کے ہاں محاسبہ اخروی کے وقت وہ ہوں گے سرکاری گواہ وہ ہوں گے اللہ کی طرف سے حجت قائم کرنے والے جو ہماری ہاں کی عدالتی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں پروزیکیوشن پروزیکیوشن کے وہ کلابی ہوتے ہیں پروزیکیوشن انسپیکٹرز ہوتے ہیں پروزیکیوشن وٹنسز ہوتے ہیں اس لیے کہ سب سے پہلے تو عدالت میں کسی بھی ملزم کے اوپر جس کو ملزم کہنا چاہیے ملزم کے معنی ہوں گے الزام دینے والا وہ ہے اور اصل میں ملزم ہے عربی گرامر کے اعتبار سے جس پر الزام لگایا جا رہا ہو تو وہ ملزم ہے اس لیے کہ باب افال میں یہ جو مکرم مسلم یہ در حقیقت یہ ہے اس میں فائل اور مسلم مکرم یہ ہے جو کہ اس میں مفول ہے تو ملزم تو وہ ہے کہ جو الزام عائد کر رہا ہے چارج شیٹ پڑھ کر سنا رہا ہے وہ جو پروسیوٹ کر رہا ہے وہ ملزم ہے اصل عربی گرامر کے اعتبار سے جس پر الزام لگایا گیا وہ ملزم ہے تو ملزم جب بھی پیش ہوتا ہے عدالت میں تو پہلے اس پر چارج شیٹ ہوگی وہ جو بھی کوئی عدالت کا ہے وہ حکومت کا فرد ہے اس لیے کہ مقدمہ جو ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کرمنل کیسز ہوتے ہیں وہ تو سٹیٹ کی طرف سے ہوتے ہیں. سٹیٹ ورسس فلاں اس لیے کہ یہ ریاست کے قانون کو اس نے توڑا ہے تو اس حوالے سے اللہ کے ہاں پروزیکیوٹرز اور پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے یہ شہداء ہوں گے یہ امبیا اور رسول کھڑے ہوں گے وہاں پر یہ شہادت دینے کے لیے تو وہ شوہدا اور ظاہر بات ہے کہ صدیق جو ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ دعوت نہیں دے گا صدیق تو تر رتبہ ہے اس اعتبار سے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے تاریخی حقیقت سے کہ حضرت ابو بکر ہی کی دعوت پر پھر چھ اشرائے مبشرہ میں سے ایمان لائے جیسا کہ میں نے ارز کیا اوپر والے میں نیچے والے اوساد سارے موجود ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ آج جو ہے بہت کھل کر ایک ایک لفظ اس کا جو ہے جیسے کہ اجاگر ہو کر کہ کوئی لفظ یہاں ایسے ہی نہیں آ ہے برائے برائے وزن کوئی شے نہیں ہے ہر شے نہایت مالی خیز ہے ہر شہ جو ہے یہاں پر اپنی جگہ پر ہیرے کی طرح جڑی ہوئی ہے ہر حرف جو ہے وہ وہاں پر اس کے حسن معنوی کے اندر اضافہ کر رہا ہے تو فرمایا ولا کا صدیق و شہدا اور اندر اب لحم اجروحم ایک بات آخری اور کہہ دوں پھر ذہن سے نکل گئی تھی پھر آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیال نہ ہو کہ اگرچہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالان صدیقین میں سے ہیں اور حضرت عمر فاروق شہدا میں سے ہیں لیکن جب ہم رتبہ شمار کرتے ہیں تو ابو بکر کے بعد پھر عمر پھر عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی تو یہ ایک اشکار ہو سکتا ہے جن میں پیدا ہو جائے تو اس کو بھی سمجھ دیجیے اور بہت سادہ سا جواب ہے اس کا اور وہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پر تو صدیقیت جو ہے یہ تر مقام ہے مرتبہ شہادت سے لیکن اب کوانٹٹی کا مسئلہ اور ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سونا زیادہ قیمتی دھات ہے چاندی کی نسبت لیکن سونا جو ہے فرض کیجیے کہ چند تولے ہے اور چاندی جو ہے منورکھی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ منو چاندی جو ہے قیمت کے اعتبار سے بڑھ جائے گی اس چند تولے سونے سے اگرچہ اپنی جگہ پر یہی کہا جائے گا کہ سونا افضل ہے چاندی سے سونا زیادہ قیمتی دھات ہے چاندی کے مقابلے میں اور یہ میں جو اصطلاح لایا ہوں یا میں تمسیل جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی اس حدیث پر مبنی ہے کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ ان معدن انسانوں کا معاملہ بھی مادنیات کی طرح ہے جیسے مادنیات کوئی زیادہ قیمتی ہوتی ہے کوئی کم قیمتی ہوتی ہے لوہا بھی ہے چاند سونا بھی ہے چاندی بھی ہے تابا بھی ہے اور و کلم خیار ہوں جاہلیت خیار ہوں فل اسلام تو جو لوگ جاہلیت میں یعنی اسلام سے قبل بہتر تھے وہی پھر اسلام لاکر بھی بہتر ہوئے جیسے کہ یوں سمجھیے کہ سونا جب بھی زمین سے آپ نکالتے ہیں تو اور جو ہے اس کی وہ بالکل پیور تو نہیں ہے اس میں کوئی امپیورٹیز ملی ہوئی ہے پھر صاف کریں گے وہ سونا ہو جائے گا اسی طریقے سے چاندی کی اور ہے وہ اس کے اندر بھی ہیں صاف کریں گے وہ چاندی بنے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ چاندی کی اور کو صاف کریں تو سونا بن جائے یہ بہرحال ممکن نہیں ہے وہ تو اور جو ہے وہ چاندی کی ہے تو اس سے چاندی ہی وجود میں آئے گی صاف کر لیں گے جتنا صاف کر لیں چاندی آپ کو بہت پیور چاندی مل جائے گی اسی طرح سونے کی ہے سونے کو صاف کریں گے تو وہ بہت عمدہ آپ کو ذرے خالص مل جائے گا لیکن یہ کہ کوانٹٹی کا پہلو جب آ جائے گا تو اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ مر سکتا ہے معاملہ کہ یہ شہادت کا مرتبہ یہ اپنی جگہ پر مزاجن وہ شہید تھے لیکن پھر اس کے اندر جو مقام انہوں نے حاصل کیا ہے وہ جو کوانٹیٹیٹو ایلیمنٹ ہے اس کا اس کے اعتبار سے ان کا رتبہ جو ہے بحثیت مجموعی صحابہ کی جماعت کے اندر پھر ابو بکر کی افضل ہونے میں کوئی شک نہیں افضل البشر بادل اندیا بے تحقیق ابو بکر نے صدیق دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ہے چوتھے نمبر پر حضرت علی اگرچہ جہاں تک مزاج کا تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں حضور کے مزاج سے قریب ترین بیلنس جس کو میں نے کہا تھا کہ جو ایم بی ورس ہوتے ہیں شاز ہوتے ہیں یہی وجہ حضرت علی میں آپ دیکھیے ایک طرف ادب ہے فصاحت ہے بلاغت ہے شاہر ہے چوٹی کے ساری گرامر کے جو اصول ہیں عربی زبان کی گرامر معین کی ہے حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خطبات دیکھیے ان کے یہ جو نحج البلاغا میں اگر چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں اس میں جھوٹی بھی شامل کر دی گئی ہیں لیکن کون انکار کر سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فساحت اور بلاغت اور علم میں ان کا درجہ فقہائے صحابہ میں جو چوٹی کے فقہائے صحابہ ہیں ان میں وہ ہیں دوسری طرف مرد میدان ہے حضرت علی جو ہے وہ تلوار کے دھنی ہے امر بن عبد ود جو ہے جو غزوہ احصاب میں آیا ہے جس نے جب چیلنج تھرو کیا ہے تو وہاں کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی سامنے جانے کی اس لیے کہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ سو آدمیوں کے برابر جو ہے قوت رکھنے والا شخص ہے حالانکہ بہت بوڑھا تھا لیکن یہ کہ اتنا جڑی اور اتنا قوی ہیکل شخص تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے بھی حضرت علی میدان میں آئے اور وہ ہسا ہے جب حضرت علی سے اس نے کہا کہ کوئی اگر خواہش ہے تو بیان کرو تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے مجھے اب پوری طرح یاد تو نہیں آ رہا لیکن یہ کہ یا تو تم میرے ہاتھوں جہنم پہنچو اور یا تم مجھے جنت میں پہنچا دو تو کوئی اس طرح کے الفاظ تھے اس پر وہ ہنسا ہے نہیں بلکہ یہ تھا کہ پھر آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو تو وہ ہنسا ہے کہ میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کسی شخص کو نہیں دیکھا جو مجھے مقابلے کی دعوت دے رہا ہو بہران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر جیسے کہ آپ کو معلوم فاتح خیبر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روز اعلان کیا تھا کہ کسی کے ہاتھوں بھی وہ قلعہ نہیں ہو رہا تھا پھر حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا ہے تو یہ جو كمبینیشن ہے ایک طرف مرد میدان ہونے کی شجاعت کی بہادری کی دوسری طرف یہ کہ ادیب عد ہیں فصاحت و بلاغت ادبیت اور اسی طریقے سے شعر اس کے اندر بھی وہ سمجھیے کہ چوٹی کے آدمی ہے صحابہ کے میں تو یہ جامعیت کمرہ جو ہے صحابہ کے میں میرے نزدیک وہ حضرت علی کو حاصل اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب ہم آپ صحابہ کے اندر جب کریں گے صف بندی اور درجہ بندی تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا ایک موقع پر حضرت علی تو ہی صف دوم کے آدمی اس کو بات جو ہے میں اچھی طرح چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں کیوں ہے صفی دوم کے آدمی ایک ہوتے ہیں کسی شخص کے ہم عمر قسم کے لوگ اس کے ساتھی جس کو کہا جائے یہ اس کے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لو تو گویا کہ حضور کی گود میں پلے ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں اپنے گھر کے بچے اب ظاہر بات ہے کہ ایک کسی شخص کے جو بھی کسی بڑے مشن کو لے کر اٹھا ہو ایک اس کے ساتھی ہیں اس کے جو برابر کے ہیں اس کی عمر کے حوالے سے بھی تو ان کو ہم کا کہتے ہیں کہ وہ ان کے عوان و انسار ہیں لیکن حضرت علی ایک گھر کا ایک چھوٹا جیسے ہوتا ہے اپنے گھر میں پلا ہے بڑھا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر واضح ہے کہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار یقیناً حضرت علی ہے اس لیے کہ جس قدر صحبت اور جتنی بھی حضور کی تربیت اور تعلیم سے جتنا حصہ حاصل کرنے کا موقع حضرت علی کو ملا ہے ظاہر بات ہے کسی اور کے لیے امکان ہی نہیں جو گھر ہی میں رہ رہا ہے وہی پلا بڑھا ہے حضور کی گود میں کھیلتا رہا ہو حضور کے اپنے ہاتھوں جو ہے جس کی پرورش ہوئی ہو اس کا مقام اور ہوگا لیکن وہ جو ساتھی تھے حضور کے جو دست و بازو تھے جو آوان و انسار تھے جو آپ کے ہم عمر تھے آس پاس تھے ان کی سختی علیحدہ اس اعتبار سے جو ان کے درمیان کو تقابل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے نزدیک جس کو ہم کہتے ہیں قیاس معال فارغ بنیادی فرق ہے چیزوں میں وہاں ہونا چاہیے کہیں جو بھی موازنہ کیا جائے یا مقابلہ کیا جائے جہاں نوعیت ایک ہو نوعیت مختلف ہو تو اس میں موازنہ کیا ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ البتہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا مزاج کے اعتبار سے ایم بی ورڈ جیسے حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تو کامل ایم بی ورڈ کہ ایک طرف قباع ذہنی و فکری بھی انتہا پر ہے اور دوسری طرف کرائے عملی جو ہے وہ بھی انتہا پر ہے ان دونوں کا امتزاج بتماموں کمال اگر ہوا ہے تو محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مجھے یاد آ گیا اسی کے ہم وزن بات کہی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو وہ کتاب لکھی اب دیکھیے ایک شخص نے جب بھی لکھنے کا فیصلہ کیا ہوگا تو کیا فیصلہ کیا کہ میں نسل انسانی تاریخ انسانی کے پہلے تو سو عظیم ترین آدمیوں کا انتخاب کروں گا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا ہو اس کے رخ کو معین کرنے میں مؤثر انسان پھر میں ان میں درجہ بندی کروں گا کہ ان سو میں سب سے کون ہے سب سے زیادہ جس نے کہ تاریخ کے دھارے کے اوپر اثر ڈالا ہے اس کے رخ کو موڑا ہے فیصلہ کو انداز ہے وہ کون پھر نمبر دو کون نمبر تین کون اور پھر حضور کو لا رہا ہے نمبر ایک پر عیسائی ہے آج تک بھی عیسائی ہے نہ تو ابھی اس کے مرنے کی خبر آئی ہے نہ اسلام لانے کی خبر آئی کر مائیکل ہارٹ کی کتاب اس کی دنیا میں بہت عام ہوئی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ بہت نایاب ہو گئی تھی بہت جلد اور خیال یہ کیا گیا کہ شاید یہ کوئی کسی سازش کے تحت اسے غائب کیا گیا اس لیے کہ یہ بات جو ہے عیسائی دنیا میں کہ حضرت مسیح کو نمبر تین پر لے گیا اور حضور کو نمبر ایک پر لایا تو یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی قابل برداشت نہیں تھی بہرحال اس کی دلیل جو اس نے دی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن مجھے اس کی وجہ بیان کرنی پڑے گی نمبر ایک پہ کیوں لا رہا ہوں دس از بیک ہی از دی اونلی پرسن میں اسی معنی میں کہہ رہا ہوں دی اونلی کمپلیٹلی ایمبی ویلنگ پرسن پوری تاریخ انسانی کے وہ محمد ال رسول اللہ ہے ہی از دی اونلی پرسن سپریملی یعنی انسانی زندگی کی یہ دو علیحدہ علیحدہ میدان ہے ایک ہے مذہب کا اخلاق کا روحانیت کا اور ایک ہے تمدن کا تہذیب کا سیاست کا معاشرت کا یہ دونوں میدانوں میں سپریملی سکسیزفل انسان ایک ہی اور وہ محمد حیثل ہو تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایمبی ورس اور جو ایکسٹرو ورس اور انٹرو ورس کے درمیان ایک ایسی جامع شخصیت وہ توپ توپ پر جو ہے وہ نبی یقم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کے میں پھر اس اعتبار سے حضرت علی احبی اللہ تعالی عل کا مزاج آپ سے بہت قریب ہے آگے چلیے اس آیت کو مکمل کریں ہم الام صدیق شہدا اور اندر لہم اجرو ہم و اس سور مبارکہ میں آپ دیکھ ہیں کہ لفظ نور بہت کثرت کے ساتھ آ رہا دوہرا دہرا کر آ رہا سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید یہ اندھیروں سے نکال کر نور میں لاتا ہے یہ ہے ہی اپنی جگہ پر آیات بیدات ہیں پھر یہ کہ وہ نور ہوگا کہ جو ظاہر ہوگا قیامت کے دن منافقین اس سے محروم ہوں گے تہی دست ہوں گے اہل ایمان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا اس کی بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی شستوجی کر سکا ہو بڑے بڑے چکروں میں رہے ہیں کہ داہنی طرف کیوں کہا ہے لیکن یہ کہ میرے نزدیک تو سادہ ترین اس کی بات ہے کہ یہ جو دل کا نور ہوگا وہ سامنے کی طرف اس کی ریفلیکشن ہوگی اور امال سالحہ کا قاسم دہنا ہاتھ ہے لہذا داہنا ہاتھ دیتا بھی ہے انسان کسی کو کچھ دیتا ہے داہنے ہاتھ سے دیتا ہے سارے ہم اچھے کام جو ہے داہنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو آمال کا نور وہ داہنی طرف اور جو ایمان کا نور ہے وہ سامنے کی طرف تو وہاں بھی نور کا تسکرہ آیا یہاں پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں لہم اجرو ہوں ان کے لیے اب یہاں پر لام جو ہے یہ لام تبلیغ بھی ہے لام استحقاق بھی ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ میں نے ترجمہ کیا تھا تو لفظ محفوظ کا اضافہ کیا تھا ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور محفوظ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ادر بھی ہے عفیم اور ان کے لیے ان کا نور ہے جو محفوظ ہے لہم اجرحم ون وزینہ کفروں و کس اور وہ لوگ کے جو کفر کریں اور تقزیب کریں ہماری آیات کی اس میں بھی اگر اچھے اس سے پہلے میں نے اپنے اسی منتخب نصاب کے درس میں کسی اور بدھلے پر ان دونوں الفاظ کے بارے میں وضاحت کی تھی آج پھر دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ یہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اب ہمارا اس منتخب نصاب کا آخری درس ہے اور آخری ہی حصہ ہے اور یہ جامع ترین ہے تو یہ جو الفاظ آتے ہیں یہ بھی صرف ایسے نہیں آتے کہ جیسے ہم اضافہ کر دیتے ہیں گورا چٹا اور اس طرح سے الفاظ جو ہیں صرف اضافے کے لیے زور دینے کے لیے ان کی مانویت ہے کفر سے مراد کیا ہے دبا دینا چھپا دینا لفظ کفر کا حقیقی مفہوم لغوی اعتبار سے ہے چھپا دینا اسی لیے کفارہ کہتے ہیں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا کوئی غلطی ہو گئی اب اس کا کفارہ ہوگا کہ جو اس کے اثر کو ظاہر کر دے گا کفارہ ادا کر دیں گے وہ گویا کہ آپ کے نامہ اعمال سے یا ہذف کر دیا جائے گا دھو دیا جائے گا یا چھپا دیا جائے گا تو کفر کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اور شکر کے مقابلے میں یہ کیوں آتا ہے کہ سلیم الفطرت انسان جب بھی کبھی اس کے ساتھ کوئی شخص احسان کرتا ہے حسن سلوک کرتا ہے اس کی کوئی خدمت کرتا ہے اسے کوئی قیمتی شہ دیتا ہے تو ایک اب جذبات تشکر جو ہے احسان مندی کے جذبات اس کے قلب کی گہرائیوں میں ابھرتے ہیں اور وہ زبان پر آ کے پھر شکریہ کی شکل اختیار کرتے ہیں لیکن ایک بدقینت انسان اسے دباتا ہے نا انسان بجائے اس کے کہ وہ محسن اور منیم کا شکر ادا کرے وہ گویا کہ اس کو اور دباتا ہے یہی معاملہ ایمان اور کفر کا ہے اس لیے کہ ایمان تو در حقیقت اس روح ربانی کے اندر موجود ہے جو ہمارے اندر پھونکی گئی ہے نفق تو تھی ہے میر روحی وہ حقیقت یہ نور فطرت جو میں نے ارض کیا تھا نور اللہ نور جو ہمارے جو تیسرا حصہ دوسرا حصہ ہے ہمارے منتخب نصاب کا جس میں کہ مباحث سے ایمانی آئے ہیں نور العلا نور نور فطرت اور نور وحی دونوں کے جمع ہونے سے نور ایمان وجود میں آتا ہے تو جیسے ہی نبی کی دعوت سامنے آتی ہے ہر انسان جس کی فطرت بالکل مسخ نہ ہو چکی ہو ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ فطرت مسخ ہو چکی اس کی فطرت کے سوتے خشک ہو چکے لیکن جس کے اندر ذرا سی بھی وہ فطرت کی سلامتی باقی ہے اس کے اندر سے اس کی تصدیق ابھرتی ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے یہ صحیح بات ہے دیکھنا تقریب کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا لیکن فرض کیجئے کوئی تعصب ہے کوئی عصبیت ہے کوئی ضد ہے کوئی تکبر ہے کوئی حسد ہے جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ آخر جو یہود کے جو علمات ہیں انہوں نے کیوں انکار کیا حضور کا اس لیے کہ حسد کی حسن اب بن یہ اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ورنہ یہ ہے کہ یار فون کما یار فون ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پہچان لیا دل نے گواہی دے دی لیکن یہ کہ انکار کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ دو مرحلے ہیں اپنے اندر کی تصدیق کو دبانا بجائے اس کے تھے اسے ظاہر ہونے دیں اور پھر زبان سے تقزیب کرنا جھٹلانا یہ گویا کے دو فنومنا ہے کہ جو ان دونوں کو ملا کر بات مکمل ہوتی ہے باطن میں سے ابھرنے والی تصدیق کو دبا دینا یہ ہے وہ لذینہ اور پھر تقزیب کرنا جھٹ لانا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یہ تقزیب ہے اور یہ گویا کہ وہ کہ یہ جرم بالائے جرم ہے یہ تو غل ظلمات ماتر باز فو ہے تو والذین کفر و کزبوں میں آ وہ لوگ کے جو ہمارے جو کفر کرتے ہیں اندر کی حقیقتوں کو اپنے باطن اپنی روح کی گواہیوں کو شہادتوں کو دباتے ہیں اور چھپاتے ہیں اور ہماری آیات جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی تقزیب کرتے ہیں انہیں جھٹلاتے ہیں فرمایا الاقا اصحاب الجحیم تو یہ تو جہنمی ہے یہ جہنم والے ہیں جہنم میں داخل ہو کر رہیں گے یہاں اب یہ جو چوتھا حصہ تھا اس منتخب نصاب کے چھٹے حصے کا جو یہ اول و آخر درس ہے سورہ حدید اس کی آیات کو جو ہم نے تقسیم کیا تھا تو یہ چوتھا حصہ یہاں ختم ہو رہا ہے اور ہماری ایک نشرت اس پر مزید صرف ہو گئی ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ جو مضامین ہے صدیقیت اور شہداء کا مرتبہ و منصب کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر جو بہت سے اشکالات پیدا ہو گئے جن کا کہ حل جو ہے تلاش کرنا مفسرین کو جب آپ دیکھیں گے مختلف تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ مختلف بحثوں کے اندر کر رہ گئے ہیں صرف دو چیزوں کی وجہ سے ایک تو یہ کہ یہ آیت نمبر اٹھارہ انیس کے درمیان لنک جو ہے لفظی طور پر موجود نہیں ہے سما کا ہوتا تو بات بالکل واضح ہو جاتی دوسری یہ کہ لفظ شہید کا ایک ہی تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے وہ شہید ہے حالانکہ میں وضاحت سے عرض کر چکا ہوں کہ اس معنی میں پرانے مجید میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ لفظ آیا ہی نہیں لیکن یہ کہ ایک مقام صرف ہے سورہ آل عمران کا جہاں وہ مانی لیے جا سکتے ہیں وہاں پر بھی دوسرا مفہوم بھی گویا کہ مراد ہو سکتا ہے لیکن مقتول فی سبیل اللہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے البتہ حدیث میں یہ لفظ اس میں آیا ہے لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں ہمارے ہاں کہ ان کا غلبہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ اس کے پیچھے محجوب ہو جاتی ہے وہ پردے میں آ جاتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی بارک اللہ لی و لکن فرقرآظیم و نفانی ویا کم بلآیات